الحمد اللہ الحمد اللہ والصلام على سيد الرسل وخاتب الله جا بِلَنْ دَوَاز نَل مِلْكُ قُرُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا عالم ما كان وما کرنا مل سبزادہ والا شان حسن شاہ صاحب بخاری اور پیر سید احمد حسن شاہ صاحب بخاری گر صاحب والا شام علماء لاؤ تھولا ہو مساجد مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سما دی حمد و سنا اور سید دعالم صلی اللہ علیہ صحیح وسلم دی بارگاہ شریف دے اندر درود شریف کا نظرانہ پیش کرنے بعد آجانا فریاد ہے قادر مطلق جل لان نفس و شیطان اور ہر مخلوق دے ہر شرف اتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نیجا سطح فرماوے دا راستہ اختیار کرنے دی کی توفی کتا فرماو عارف بلا کبلا پیر سید بابا ہاشم علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری یہاں ہستیاں دے اور پاک دے حوالے نال اس روحانی عظیم الشان جلسے کا اہتمام فرمایا گیا بات عام صاحبزادہ پیر سید احمد حسن شاہ صاحب سونا نے محفل نے محفل دی اس اور محبت نی بار گاہ فرما کے شہاد دارائن دی دولت تو دو مالا مال فرماوے سورکائے محفل دی آدری مولا سونا قبول فرما کے دین دنیا دیا بھلائیاں نصیب فرماوے اور شریف دی محفل ہے آستان خصوصاً بزرگاں دی یاد در جو تقاریب و محافل مناقب کیتی ہیں جہنیہ نے انہوں نے مقصد خاص مقصد عظم امت مصطفیٰ یعنی دینی محافل دا جڑا مقصد ہوتا ہے اور خصوصا بزرگ دے جو دینی محافل, دا دینی محافل, دا دینی محافل دا انعقاد کیا مقصد ہوتا ہے اصلاح امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندیاں دی دین دا پتا لگے اور انہاں بابیاں دے نقش قدم کا پتا لگے کہ جڑے ایک خاص راستہ اختیار کر کے اور ایسے مقام نو جا پڑے لیں کہ انہوں دے اس دنیا تو جان تو بعد بھی انہوں دے آستانے آباد رہے تو اس مقصد ملہوے خاطر رکھدہ ہوا جناب دے سامنے جس موضوع کلام کروں گا اس کا عنوان ہے صوفیا اولیاء کے اقوال کی روشنی میں اعلی زندگی صوفیاء لوگ اللہ د فقیر لوگ آرف دی زبان نال جناب نو دسا کہ آلہ زندگی کیڑا بندہ رکھتا ہے کئی لوگ دنیا اور دولت نلا زندگی سمجھتے ہیں کئی لوگ سوٹاں بوٹان تو عزت لبھتے دے پھر دے کئی لوگ شہرت نلا زندگی سمجھتے ہیں اور کئی لوگ کوٹھیاں کٹیا محلہات نا زندگی سوکھی زندگی سمجھتے ہیں مگر سب بے سروفا اور تصبرات باطلا نے مہد باطل تو نے حقیقت دے اندر آلہ زندگی اور آلا زندگی دا راز وہ لوگ جانتے نے کہ جڑے شریعت طریقت حقیقت اور مارفت دے راہ دراہی دے نے اللہ زندگی کی ہے رب سونے دا کلام سونے نبی دا فرمان اور او لیافیا کل اگرچہ الفاظ وکھرے وکھرے ہوتے ہیں پر تشریح اور تفسیر کوئی ہوتی ہے کیوں اس واسطے فقیر لوگاں دیاں گلان جڑیاں ہوں دیاں ایک قرآن دیس دا ترجمہ ہوں دیاں یا تفسیر ہوں دیاں عارف باللہ سیدنا عارف باللہ امام الاولیاء طبقہ سوفیاد سردار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کول کی سے پوچھیا حضور آلہ زندگی توجہ میرے آلہ زندگی اور بہترین زندگی کیڑا شخص رکھنا ہے یعنی آلہ زندگی کی یہ اچھی زندگی کی یہ سوال تو بڑا لمبا کہ پوری زندگی دے متعلق پر قربان مولا سونے دے فقیر نے ایک جملے جواب دتا ہے فرمایا آلہ زندگی بہترین زندگی وہ کامیاب زندگی ہوے کہ جیڑی اللہ اور اس حبیب کی تابے داری گزر جا وے اے دو جملے نے پر چودہ تبک بیان ہوئے پہ اس واسطے خاص لوگوں کی جڑیا گلیں ہوظاہر انہوں دے الفاظ ہوتے ہیں لیکن جی انہ دے مانیاں دے کے بندہ پے تے میرے بر کے بندے دی زندگی مک سکتی ہے پر دی گل دا بیان نہیں مک سکتا ارد کیتی ہے دور یہ مطلب ہے تشا لوگوں دی زندگی ہے فرمایا الحمد للہ اصلا لوگ آلہ زندگی رکھ لے بہترین زندگی رکھ کسے وقت رب سونے دے ذکر تو غافل نہیں ہوتے کیوں کہ مومن دے ہاتھ کے ہاتھ مومن کے حق سب تو وڈا خسارا رب رسول تو غفلت یعنی سمجھ کہ مومن دی تباہی اور بربادی اس تو وڈی کوئی نہیں کہ وہ رب رسول دے ذکر تو غافل ہو جائے میں پل بھاری کیوں نہ ہو ر تو برا دے گی کروگ اللہ اللہ یہ ذکر ہے بعد لوگ سمجھتے ہیں سمجھ درود شریف ولنا رب سونے کا نام لینا وہمائے حسنا کا ذکر کرنا یہ ذکر نہیں صرف ذکر نہیں حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو پوچھا گیا دور ذکر تو کی مراد بلکہ آپ کی گل تھوڑی مشکل ہے ادرت سیدنا مجدد مجھے الفسانی کی زبان ہی آہا آہا آہا آہا تاکہ آپ دا ذکر شریف بھی ہو جاوے اج ستائی سفر ہے اور آپ دا وصال شریف اٹھائی سفر میں آپ دا وشال شریف اٹھائی سفر نئے آپ دا ذکر خیر بھی ہو جاوے مت آپ دی روحانیت صدقہ رب سونا بیڑا پار فرماوے حضرت مجدے الفشانی امام ربانی شیخ احمد سرحدی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار فرما مکتوبات شریف دے اندر کہ ذکر, ذکر تو مرادے وے کہ معاملات لین دین و فروخت اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا ویکھنا سننا الغرض کہ جسم کے کسی ازم حرکت دینا فرمایا اے جس ویلے تھا رب دے دین دی خاطر ہوے گا فرمایا اے ہما وقت ہی تسی ذکر ہی کر رہے ہو न वास्ते दीन वास्ते कलाम करना बोलना वेखना सुनना हरकत करना लैन देन करना सौदा सूद लेना ये अगर रब सोने ने दीन मुताबिक और दीन वास्ते वे फरमाया हर वक्त जिक्र کہ جدو تسی اپنے معاملات نو دین دے مطابق رکھو گے فرمایا رب سن دی وجہ اسے رحمت فرماے گا اور فرمایا مولا رحمتہ ہی فرما جڑے ہمیشہ ذکر ہی کرتے رہے کیا فرما نے بندہ جدو غافل ہو جاوے غافل ہو جاوے فرمایا مومن کے حق میں یہ بہت بڑا خسارہ ہے یعنی نماز روزہ نہیں توجہ توجہ دے لیو بول دے نہیں یار خالی نماز روزہ نہیں خالی اٹھنا بیٹھنا نہیں زندگی دے تمام معاملات ارس ہوگے محفل ہوگے تقریر ہوگے شادی ہو جدار ہو بے، مسجد ہو بے، سفر ہو بے، حضر ہو بے، جناب والی جیڑا حال بھی ہو بے، تیرا کوئی حال دین مستفا دی خلاف ورزی چ نہ گزرے تا تو ذکر والے شامل ہو جائے گا اور تو رب دی رحمت دا مستحق بن جائے گا اور فرمایا جی کوئی کام سمجھ لیا نا مسجد جو نکل آیا تو فرمایا کوئی کام تیرا اگر دین مستفا خلاف پیا جمجھ تو کافل ہے ت اور مولا کا قران فرماتا ہے الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله زنا لاگ سبحان بولتے نہیں جرا نٹکیا خوش بہان مولا سونا فرما فرمایا فرما فرما فرما ایمان والو کدرے تھانوں دنیا کا مالو مت آتے اولاد کیونکہ مالو مت آئے یا اولاد بندے کرتی کر مولا سونا فرماؤں گا تھنو کدرے دنیا کا مالو آتے اولاد قربان جا ہر بندے کا ہر بندے دا دنیا دا مالو متا وکر کسے دا پوج کسے دا پوج الغرض مولا فرما دھیان رکھے جے کدرے میرے ذکر دنیا دے مالو متا اولاد دی وجہ تو غافل نہ ہو جاؤ مولا فرما وجہ یا اولاد دی وجہ میرے ذکر تو غافل ہو جاتے مولا بہلا ہے اوہی لوگ نے خسارے والے اوہی لوگ نے گھاٹے والے وہ خدا دیا پتیا جنہ رب سونا فرے انہوں نفا مند سو میرا پیر باہو فرما ہی فرمایا جو اللہ فل یہ اللہ نے فکیران دیا گلا چرلیاں ملتی jo ta maghafir o ya rasool tab khafir jo ta maghafir so سبق پڑھایا گیا کھل مولا ول لایا this <laughs> جو نال بول سبحان اللہ یار تھی بڑی سستی نال بیٹھے ہو اپنی سستی لاؤ تو اپنی چستی دا کا سبوت دل آگ اللہ میں گل بڑی قیمتی شروع کی گل چھوٹی نہیں یا جنابالی ہلکی نہیں اے بڑی قیمتی گل ہے پر جی کسی آ جاوے سمجھا جاوے گل بڑی قیمتی ہے قربان جاو سد پتہ لگتا ہے پیر باہو بھی یہ فرما مرن تو پہلے ادھر اللہ کے فکیر بھی یہ دے, ہوئی دے کہ آلہ زندگی بہترین سندگی ہوئی ہے जड़ी हर वक्त लहले जिक्री च गुजरे की मतलब जड़ी हर वक्त उस दरदी च गुजरे जिस दरदी च रब विराधी होवे पतीने वाला विराधी होवे قربان جدو میرے جی میرے حضرت بگداد نے جل کی لوگ نے اس کی بہترین زندگی پائی کے وے اے راگ ہی اے دا کی ہے ایدی وجہ کی ہے علت کی ہے کیونکہ تسان لوگی ایک نپنا بہدیا اٹھدیا بھی ذکر ہے سویا بھی ذکر ہے تس سی پا ہوو تا بھی تسان رب دے ذکر تک کدی غافل نہیں ہوتے کر کے بزرگ فروڈے نے کہ نبی اللہ کا نبی جگہ سوی اکھ سوی ہے پر دل جاگ دل جاگتا ہے قربان جاوا جڑے اللہ دے ولی نے اے نبیا دے اصل نائب نے اے نبیا دے اصل خلیفے نے مولا سونے نے جو نبیاں کا خلیفا بنا ہے پھر یہ مولا کچھ نبیا والی جی ستے آل جاگ رہا ہوں بیٹھے بہت چیڑے حال ہی ہوتے ہیں دل لاہ کا ذکر کرتا ہے قربان جاوا جی آخ پاک گل سنا میرے آدم میرے گوشم پاک یارویں والے پیر بیٹھے خلیفا دیرو یار کرتا ہے جناب وہ جڑا لگن شریف آر بیڑا پہ پی گا سی ڈب گیا جی آپ نے سنیا وے تھوڑی دیر تبکو فرما ہے تھوڑی تیر تو بعد فرما رہے الحمد اللہ قربان جاوا تھوڑی دیر گزریے ایک ہولیفا ہے ارد کرنا ہے او لجپالا سونے جاڑا ڈب گیا سی رب نے اپنی مہربانی بننے لا چی آپ نے تھوڑی دیر پھر توقف فرمائی ہے پھر فرما نے الحتلی پوری درد دے ہیں او سونے جی بیڑا ٹوپی تبھی الحتلی جی تر آئے تو بھی الحقلی رات کیے آ فرما نے دنیا کے ساتو سامان دے جان دے اتے تیرا دل دمکی نو رب دے ذکر دوں گا فلتے نہیں ہو گیا فرمایا میں ویخیا میرا دل او خدا کر رہا سی دل جا تو سازو سامان دیا کترے دل خوش ہو کے اللہ کے ذکر دل سے نہیں ہو گیا ہو پر میرا دل اوکرے می خدا چ مصروف سی میں میںحمد الحمدللہ پتہ لگتا ہے کہ صحیح معنیا اللہ کا فکیر اوے جڑا ہر وقت رب دے ذکر چی مصروف رہ جا راگ سبحان پتہ لگتا ہے جڑے فقیر لوگ ہوں اے ہر وقت اللہ ہوں قربان جاواں صرف موٹا جیا توڑا چھڑناواں ہر کم ہر وقت دین کی خدمتی چن کی خدمتی چ ہر معاملے میں شادی کر رہا مطابق کر گا جی دین آخے گا او کر گا میں محفل کر رہا وا جی دین آخ گا او کر گا او کر میں سفر کر رہا ہاں جی تین آؤں کرا بندہ فکیر آن کی گل خدا دیا بندے آ جڑا چوبی گھنٹے ایک منٹ بھی تین دی فکر نہ کرے لوگ پیر کھنے پر فکیر دیں نہ او تیرے نہ فکیری او کوئی شہ نہیں تے خود گمراہ کوئی فکیر پیر تے جاپی فکر جاوے ہر وقت مرید کے سر تبھی رہوے پوچھا دور آرف کون ہوتا ہے پیر بننے لائک مشہ عارف ہی ہوتا ہے پیر ہو عارف ہوے آپ نے پوچھے دور عارف کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا من پاکا منتک من سیل ریکا منتقل ریکا وہ کن تو کنت سامت فرمایے آرے فو وہ انت سامتی منت کالا کا چوپ رہے تو چپ رو تیری چپ دے باوجود وہ تیرا اندر پڑی بیٹھا ہو جو ہے نا फरमाया बदुर फरमा ने तीर होवे आर एफ होवे क्योंकि जड़ा आरिफ होता होीर जिथे भी होवे आरिफ दिखावी जिंदा है رومی کشمی فرموند آ فرمو دے دے لے فرمائے مالی دا کم ہے او پانی دینا Okay yeah. رتے تیرے شر تھوڑی جی تفصیل بھی کر جی سمجھتے نے لوگ کہ آ سچا ہوا ہو سر درمایا آدمی جھوٹا تو پیر ہو نہیں سدا میاں صاحب نے نہیں فرمایا کہ پیر جوٹا ہو سچا ہوے فرمایا کہ پی रीत भावे झूठा क्यों न होवे गए लोग जूठिया की भी लज्ज रख ले सच या जूठ दी निस्बत जेड़ी है ना ये यीर वल नहीं ये मुरीद मुरीदल वो पीर मुरीदिर جھوٹے پیرو میرے سید امام علی شاہ ورگا پیرو وے میرے دا میرے دا گنج بخش علی حجویری ورگا پیروے میرے بابے فرید ورگا اوے شکر خدا دی قسم کر کے آنا پری میںرگا بے لچا کیوں نہ ہوئے پیر لج پال ہو بے لجیا کی بھی لج رکھ رہی نر کا جانا بدر فروندے پیر آ رہے خدا دیا بندے جنو پل فرتیل دی فکر نہیں جن پل پل کی فکر نہیں جیلاف جکل خلاف جیسے دی جی دی کم تین دلاف جیہ اٹھنا بیٹھنا دیلاف جہد نواس دین کے خلاف ایر آ گے کوئی پیڑ آ پیا نہیں آخان گے کیوں ادر بگدادی فرما فرمائے پلکے مچتے سال ہی ضروری ہے کہ وہ پل فروئل ذکر دلنا ہوجو نہیں فرمائی گل سمجھ آئی کو بند کرے یہاں گلان کی ساڈا تال ایک بندہ اپنے آپ بڑا تلے رکھوا سر ہے کہ میں شیر ہاں انہیں اپنے آپ شیر سابت کرنے مسفر کھلو گئے مسفر ہوتے سن ई करके तस्वीर बना बंद बंद सीने शेर बना दे किसी दसन की लड़ ना पवे हर कोई वे आके यारा शेर पे आए शेर बना दे چل چل بہ جا بنونا وا کے مسور نے سوئی چکی سینے جد خبوئیے وہ نکل گئی ہے آدھا کی پیا کرنا ہے شیر دیر کا سر پیا بنونا و آدھا سر چھٹتے باقی سارا بڑا ان سوئی اتو چی اتوں چکی تو مگر ہاتھ رکھی دی مڑ تھال نکلی पिया करना आंदा भूषण पिया बना वो कूषण छड़ बाकी सारा बना देने सुई उतू चुकी थले जनाबे वाली जिथे लत्त आ सखीए कना लत्तर पे बना लत्त छड़ दे बाकी सारा ही बना देने जनाबे वाली लत्त नहीं खाद सुई चुकी है तो उत्तू जनाबे वाली जिथे कंट आनी सी उखीए फिर जदू खबोइए दर्द हो बर्श्त नहीं होया क्या बना شیر دی کنڈ پیا بنا کن چی سارا بنادی رکھی آدھا ہوں کی پیا بنا شیر کا پیٹ پیا بنا وا آدھا پیٹ چھڈ داقی سارا بناد انہیں مڑ اتھو چکے والی تھان رکھی آدھا ہوں کی پیا وے उन्हें आखिया मूह सारा बड़ा चढ़ गया लत्त हो मन, ना ना वन ना सिर होवे ना मूह हो वन ना पैर हो वन ना पूछल होे ना कंध होवे योजा शेर मैं जिंदगी च नहीं वेखिया گل میں لوک سبھا نہ لوگ میں یہ شیر نہیں ویچیاں نہ لتاں نہ سر نہ پیر نہ منہ ہوے نہ ہوے جا دے نہ اسلام ہوے نہ ادب ہوے نہ ہوے نہ ہوے نہ مسلمان طریقہ اخلاق ہو سورت ہو سیرت ہو سنت ہو فرد ہو واجب ہوے نہ نماز ہو رونا ہوے نہ ہچ ہوے نہ زکات شرم نہ دئیے شر بنتا لتان پوسل ٹھڈ منہ چی نک سارد شیر بنتا فرما جائے آخر شہر کوئی نہ بنا پر شیر پورا نہ نک ہوے نہ منہ ہوے نہ لو نہ پوسل ہو کنڈ نہ ہو شیر پورا ہوج تو منسلام نہ شریعت ہوے نہ شرم ہوے نہ غیرت ہوے نہ ہجو نہ تمیز ہوے نہ فرد ہوے نہ واجب ہو انصاف ہوے نہ ادل ہوئی ایم مسلم توجہ میں ذکر ہو فکر تین نہ علم ہو ہے رے خدا کی قسم کر کے آنا ہو اللہ فکیر بن غیرت کوفرکرا اور ہے جڑی مجدد الفسانی جہی امام محمد رضا نے پر کتے وہ چیز نہیں لبی چیزاں نہیں لگ قربان جانا یہ گلا سانو سمجھ دے سینے چلو لو گئے جڑا ترت تو ہر ویلے تڑف دے ہر ویلے رب سونے تو اسی کرتا رہے قربان جا بگد جی ترج کر بڑا اے ہر بندے واسطے روگ نہیں اس زندگی کا راج کی سبب کی और तुसा इतने चीते भी भी तु चे जे तुसा फौत भी हो जावो ता भी थोड़े चर्चे सिद्धा होवो जिन्दा होवो फिर भी चरसे नहीं मुकते बैठक नहीं मुकदिया بندیا دیاں ل نہیں مکدی دنیا تو چلے جاؤ تو لائن ہوباد ہو جات کی ہے یہ سبب کی وجہ کی ہے علت کی ہے آپ فرما نے سن دسا سنا آپ فرما نے سن بیان کرا دسا آ فرو میں جڑی گل ہوں پہ سنا وا یہ ان لوگوں کا جواب ہے جڑے ملنگاں سو دا شریعت نال تلک نہیں ہوں دا شریعت تعلق نہیں آتا اے بابے اپنے نماز روے دی ضرورت نہیں ری شریت کی جناب والی کہ آست دے مرید نماز دے نیڑے نہیں پوچھو نماز میں نماز پڑھی رہی میں سا بیت اللہ دیا اکھان نہ ویخا کسور تو آئے ہوئے پر کئی لوگ ہوندے نے کئی لوگ نے جڑے جنابے والی اکلے او پھر اس تو بچ جاندے نے ہوں قربان جاوان ساڈی قوم ندری بن گیا پیران صوفی سوفی دا शरीयत कोई ए, ए लोग, ए लोग चलन, करन, चलन, चलन, चलन ना चलन इना कोई पकड़ नहीं आती मौलवी मौलवी का नवाज इचे एक पैर डिगा हो जाए सारे नवाजी मौलवी की खुदी चुनपी खड़े होते جی وہ بھی آخ کڑاؤں پیر ڈنگا پیا بندہ آخ مرے اتنے مولوی کا پیر ڈنگا تیرو نظر آیا کھڑا ہے جہاں مولوی تو وڈا راہ بارے दे है। दे है। दे है। वो जरा दर्जे मौलवी तो रहबरी मौलवी तोनुवाई मौलवी तो सारी शरीय उधर नहीं ध्यान पे इतने पेर नजर आ गया क्यों नजरी बन गया जी यीर फकीर बाबे का शरीयत किम है شریت مول شری شریعت, شریعت مولوی شریعت شریعت بابے سوفی لوگ جڑے نے یہ شریعت اصلوں آزاد نے قوم سمجھتی ہے بھائی آپ کو کھان پی لگتے ہیں آسمان دے اور کوئی خدا میں گیا بری سرکار اسلام آباد کے اتلے پہاڑ گیا ملنگ, ملنگ, ملنگ, ملنگ بیٹھا ہوگئے ملنگ بیٹھا ہونابی وہ او وہ پتا ہی ہے جناب لائی تمال او میں آخیا بندے کا پتر بان یہ منہوس کما قبر والوں بدنام تسی جی مقالے ملنے باہر جا کے ملو بابر مت کیوسرا بابا بھی بیٹھا وہ دوسرا بولیا مول ماحول بھی ہے وہ جنوب نہ چیڑ ملنگا اپنا کام کردی قوم کی آتی ہے بلے بل بابا اپنے آپ پہنچی آپ ہے یہ پتا نہیں کتنے پہنچا ضرور ہے پر یہ پتا کتنے نظریہ بنیاں کھڑے پر میبھی میں چنیاد بگدادی کی گل سنا گے انہ سارے سوالوں دا کلا کما کر چڑنا وا قربان جاوا آ فرما نے بندہ پوچھ رہا دور اس زندگی کا راج کی آ فرما زندگی کا راج ہے ایسا زندگی چ... جد بھی کوئی کم کرنے باوی دا تعلق دنیا ہوگی دا تعلق آخرت ہوگ اسان جد بھی کوئی کم کرنے آن شریت نیش کرنے دی شریعت اجازت فرماوے پھر رک جانے ذات کا نعر نہ حدرت جن بگداد فرما سدگے جاوا یہ رنگے ہوئے جی اپنے مامو جان حدرت سری شکتی دے سن اگر سر سکتی سرے حقیقت گل یار لمبی ہو جائے گی میں اگا چلنا چاہتا ادھر فریا گل لمبی ہو جائے گی میں اگ چل آپ دے ہو سن ادرت جنے بغدادی فرما نے کوئی ساٹی زندگی دراہ جا بھی پہلے شریعت رکھنے پہلے شریعت رکھنے پہلے شریعت رکھنے شریعت اجازت دے ج شریباد دے چھ قربان جانا کتنے تک کتنے تک اگر عبادت بھی ہو عبادت بھی ہو اسا سو بھی ان تک نہیں دے تک سانو جن تک سان سونے لبی زندگی چن لگ جا گھر کے حضرت با یزید مستامی دے دل شریف چ خیال آیا ان ہستیاں دے نام پیا لینا ان ہستیاں دے نام پیا لینا اور جن جنہوں غیر بھی منگ حضرت با ادیب گستا می خیال آیا کہ میں دعا کرا میں دعا کرا یا بخ تہت تزاد کر دے بے دعا ارادہ فرمایا خیال آ گیا یہ دع سونے نے بھی فرمائیے ہے عبادت ہے عبادت عبادت بعد اطاعت پہلے ادنا زندگی اطاعت ہے ہر دم کی اطاعت ہے ہر لمحہ کی تاعت ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر عبادت اطاعت ہوے پر یہ ضروری ہے اطاعت جدو بھی کرے گا عبادت ہی بنے گا بابا یہوی گل پوری کر کے گل مکا بس ہوئی گل پوری کر کے گل مکاؤ لگا قربان جا آپ کا دل مبارا سیال آیا یار سونے نبی زندگی چ دعا ہے کہ نہیں آپ نے نبی پاپ کی زندگی کا مطالعہ فرمایا دعا نہیں ملی آپ نے فرمایا با یہ سونے نبی نے نہیں فرمائی پھر تو تن ہونا باہیں بند پر چلنا یار تو پیچھے اور با یزیدو اللہ ج شان شکیم سنائی فرمایا تو مرد حق پتا شو رہا کے مرد حق پیدا شوتی عبادت چھڈ اطاعت فل لیا فرما نے بس ہونے نبی کا طریقہ اختیار کیا دعا نہیں منگن تو بغیر ہی رب سونے نے ایسا عطا دا خزانہ کھولے جنگ خوبصورت ہوا می میٹی کی کندھ کلوتی فرمائیے میں اس دن تو بعد کئی کئی دن بغیر کھانے کو ہی گزار لگتا نتیجہ کی نکلیا ہاسل کلام کی کہ اگر دنیا اور آخرت دنیا اور آخرت اچھائی اور بلائی کی ضرورت دنیا عزت ہوے آخرت بھی عزت ہو جگی بھی اعلی گزرے اگلی زندگی بھی عزت ہے دا صرف صرف اور صرف شریعت محمدیہ اور محمد بغیر سب دعوے جوٹھے نے دے. کوئی جلنے کرے سب جھٹھے نے ایکوی گل سچی ہے کہ اللہ دا فقیر جیڑا بھی ہوے گا نا وہ ہر دم شریعت کی تابے داری جی رہے گا تا مومن مسلمان بھی بھی گا. ہر وقت کوشش کرے گا یار دی جاؤں اور زندگی اسی او دیا لے اسے دی جیڑا ہر دم دین دی پیر جائے توجہ ہے دوستو آخر دے اندر تمام دوستوں کا ایک بہت بڑا اسکال اس کا جواب دے جانا اچھا الحمد للہ یہاں ہی فقیروں نے سبق پڑھے جڑے ہر دم شریعت کی تابے داری اور انہوں نے سانو یہ سبق پڑھائے ساڈا موقف تصویر دے بارے وہ ہوئی ہون بھی ہوئی ہے جڑا پہلے ہے اصل ایک دفعہ نہیں بارہ مرتبہ حرام سمجھنے اور حرام کہ کام کے اتنے راضی نہیں ہوں بانییا نے محفل کی کو مجبوری سی اور انہوں نے اپنی مجبوری کی وجہ اسرار کر کے تھے ایک کام کیا وغیرہ الحمد الحمدللہ الحمد الحمدللہ نہ نہ اتانے بزرگ اس کام ٹھیک ہے کوئی لوگ کہہ چڑتے ہیں جی ہوں کوے ہو گئے ہوں نرمی آ گئی ہے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ایسی کوئی گل نہیں الحمدللہ زمانہ لکھ بدلے پر شریت اتھائی ہے شریت بدل وہ آخر ادا نہ گل سنو دوستو گل سنو گل سنو میرے واسطے میرے واسطے عزت مآب نے لا صد احترام نے سید نے انہیں آفر مارے سن بھائی وقت مکے انہیں آفر مارے نے بھائی ویت بارے اچھا بس ٹھیک ہے بارہ بج کے دس منٹ ہو گئے نے ٹھیک ہے بارہ بجے تک وقت سی میں اپنی گل مکا دیتی ہے ریا مسئلہ یہ بھائی کوئی ہے کوئی ہے بھائی خموش بھائی, خموش بھائی خموش چپ اے میری گل سن لو ایک منٹ میری گل سنو قوم قوم جو مرضی آکھے قوم جو مرضی آخ آوا جا مہمان ہوں ہے او نے محفل دے داتا تو ٹھیک ہے میں بڑے زوک بول رہا سا توجہ توجہ توجہ بڑے نال بول رہا سا اور میں بڑی اور کم دی گل چیڑی ہوئی سی ٹھیک ہے ادی ہوئی ہے تس آخیا جی بس کرنٹ میری گل سنی ہوں تخ نا میں دوبارہ تقریر شروع نہیں ہو کرمد اللہ الحمدللہ الحمد الحمدللہ نہ آپ نچن لیا نہ دین نچا لیا یار زندہ سوبت واقعی واخر ایک شیر ایک شیر سلام کا پڑھنے سے اس بعد دعا